تھوڑا بول نہیں تھوڑا سلطان صاحب دیا میں ایک گالی کر آم مشہور میں اسلام نہیں آیا اسلام کئی میں ثابت کریسا اسلام ہے پیا قانونی ہے پیا اسلام د صرف ساری بے وقوفی ہے جگہ وہ آدھی اسلام کہ دوستوں کسی کہیں قانون کسی کے قانون کا انکار کرنا اس کی حاکمیت کا انکار ہے تو اللہ کی حاکمیت کا انکار کو فرح قانون ہے اسلام بھی ہے قانون بھی ہے رائے جو وقت نہیں ہے تو ہے تو صحیح میرے ساتھ ایک وکیل اور ایک ڈاکٹر بات کرنے لگے کہ مولوی صاحب اسلام لائے ہو میں نے کہا یار اسلام تو ہے تو توبہ کر انہوں نے کہا کس طرح میں نے کہا رائے جو وقت نہیں ہے بے فرمانیاں ہو رہی ہیں کہتے ہیں ہاں میں کہ موجودہ حکومت ہے یا کہ ہاں میں ان کے خلاف کوئی کام نہیں ہو رہا تو بھائی قطر نہ جائز ہے ہو رہے یا نہیں ہو رہے ہیں ہزاروں کام چوری ڈاکہ سب نہ جائز یہ سب ہو رہے ہیں تو قانون ان کا ہے کہتے ہیں سزا نہیں دے پاتے تو اب جو غور سے سننا جس قانون کی سزا ہو اس قانون کی بالادستی موجود ہوتی ہے اور جو حاکم سزا دینے پر قادر ہو اس کی حکومت موجود ہوتی ہے اب اللہ کی سزا سے کوئی نہیں بچ سکتا بیشتر, بیشتر, موجودہ حکومت میں چھپ جاتے ہیں جنگلوں میں رہ رہے ہیں غیر ملک نکل جاتے ہیں اللہ کی سزا سے کون بچ سکتا ہے ہاں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ایک چھوٹی سزا ہے جو اس جہان بھگت جاؤ اگر یہ نہیں بدہ رکھو گے بھگتو گے تو تمہیں ہزاروں سال جہنم میں ڈال دوں گا تو ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم نے چھوٹی سزا سے منحرف ہو کر بڑی سزا کو سر پر رکھا ہے دنیا کی کوئی, کوئی طاقت اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکتی اللہ کا سپاہی بھی ہے کائنات کو ایک سیکنڈ میں لے لے اس کی جیل بھی ہے یہ قبر جیل نہیں ہے کتنا سخت جیل ہے اس جیل سے تو ملاقات کر رہے ہیں اس کا پتہ ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی جیل نہیں ہے ارے مسلیں لکھی جا رہی ہیں ہم مکلف ہیں ہم جو کریں گے قطرے قطرے کا حساب دیں گے اور سزا پائیں گے زبردست یہ ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم نے چھوٹی سزا سے بچ کر خوش ہے ہم یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے بڑی سزا اوپر سرفر رکھے تو اللہ تبارک تعالیٰ سزا دینے پر قادر ہے جو سزا دینے پر قادر ہو اس کی حکومت موجود ہوتی ہے وہ تو حاکم الحق نہیں ہے اور جس قانون کی سزا جزا ہو اس قانون کی بالادستی موجود ہے تو اسلام ہے اسلام کا قانون ہے اللہ کی حکومت بھی ہے ہم جو ہیں سمانتی ہے ہماری مسلیں لکھی جا رہی ہیں ہمیں پتہ نہیں دو فرشتے بیٹھے ہیں. جو ہم کرتے ہیں کہتے ہیں وہ لکھ دے اور قطرے قطرے کا حساب ہو اور کتنا سخت لاب ہوگا کہ ہزاروں لاکھوں ساتھ جہاں نہ ہو جیسی آپ جیسا کوئی عذاب ہے ہماری یہ بے وقوف کی ہے کہ ہم نے تھوڑی سزا سے بچ کر خوش آیا یہ پتا نہیں ہے کہ ہم نے اوپر سر پر بہت بڑی سزا اٹھا رکھی سمجھ آئی وہ نہیں آئی جس کو نہ آئی اسلام ہائے نہیں آئے بے جگاس رہا ہے اسلام ایسا قانون ہے کہ جس قانون سے نہ کوئی چھپ سکتا ہے نہ بچ سکتا ہے ذرا ذرا کوئی حساب اللہ دوسرا محرم شریف کے حوالے ایک بات کا کہ شہادت امام حسین یہ ثبوت دیتی ہے کہ خلافت ثلاثہ رب صدیق اکبر حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان غنی کی خلافت حق یہ ثبوت اور دلالت دیتی ہے میرے ساتھ شیعہ بات کر رہا تھا میں نے کہا یار حضرت علی شیر خدا تھے وہ کہتے ہیں لا فتح اللہ فتح اللہ علی کہتے ہو کہتے ہیں حضرت علی صاف فتح فتح, اواز. اواز. فتح. تو مجھے یہ بتا کہ خلافت ناحک تھی نو بلا بے دینی تھی تو حضرت علی خاموش کیوں گئے اس نے جواب دیا کہ حضرت علی شر پسند نہ تھے تو میں نے کہا یار پھر امام حسین شر پسند تھے بقول تو خلافت نہ حق شیر خدا خاموش اس لیے کہ شر پسند ایم لا لا. تو امام حسین کی کیوں ٹھکڑے بہتر تن شہید کرا دیا چھوٹے بچے دی دی. خود جی. یہ معلوم ہے کہ خلافت حق تھی شیر خدا خاموش رہے خلافت نق آئی تو شیر خدا کا بیٹا اٹھ کر تو یہ بات دلالت کرتی ہے کہ شہادت امام حسین یہ گواہی دیتی ہے کہ صاحب صلاسا کی خلافت تھی وہ دین کی تھی اور بر حق تھی یہ تو بہت اچھا دوسرا میں ایک سمجھا جا کہتے ہیں کہ جن کے پاس دین نہیں ہوتا وہ بالکوف ہوتے ہیں وہ بول کتے کی طرح کاٹتے بھی ہیں اور نقصان بھی دیتے ہیں تو اللہ نے فرمایا الفطر تو اشد من الکاتے فتنے جو ہیں وہ قتل سے سخت کیونکہ اسلام برائیوں کے اسباب ختم کر دیتا ہے برائی ختم کر دیتا ہے دوسرے مذاہب جو ہیں وہ برائی خود کراتے ہیں اسباب پیدا رکھتے ہیں اور پھر اس کی سزا دیتے ہیں یہ فرق ہے تو فتنے ہیں تین کتنے تین کون کون سے زار زمین پہلے بیان کر زار زان زمین یتیم فطر جھگڑا ہوتا ہے عورت سے یا پیسے سے یا زمین سے اگر یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فتنوں پر کنٹرول کرو یہ قتل سے سخت ہے کیونکہ اسباب ایک قتل ہے جب تم فتنوں پر کنٹرول کرو گے تو قتل نہیں ہوگا تو ہماری بے یہ ہے ہم نے فتنے بہار رکھے ہیں یہ بھی کام میں تینوں فتنے بہار ہیں عورت والا بھی رہیں گی مجھے کال بندہ آیا دے رہا ہے وہ کہتا ہے ہماری لڑکی کا عبت کا معاملہ تھا ہمارا گھگڑا ہوا دو کے ہو گئے چار چار آم گئے دو اور yes. کوئی ہماری نہیں بچائی جیل میں نہیں اب ہماری ہے چار سال جیل میں چاہے رنگ بہت بڑا فکر اور یہ قتل تھا تو اسلام نے اس کو کنٹرول میں رکھا کہ مسلمانوں کو عورتوں کار میں تھی رو باہر مت نکل کیونکہ عورت باہر نکلے پھر بچ نہیں سکا صرف ایک ہی علاج ہے کہ اسلام نے اسے چادہ چودی میں باپ کرنے کو ختم کیا لیکن لوگوں نے برقرار رکھا وہ کہتے ہیں یہ لڑتے رہے تو بے وقوف اکل تو ہے نہیں یہ کیا سمجھیں گے تو انہوں نے پھر کو بحال رکھا اور قتل کو سلام کر دیا اسباب قتل خود پیدا کیے دوسرا اتنا ہیلپ والا حضرت صاحب نے کہا جس نے کسی کے پیسے دینے ہیں وہ میرے آگے کمزور ہیں جب تک اسے میں نہ اور کسی نے لینے ہیں وہ میرے آگے طاقتور ہے جتنا کمزور ہے جب تک اس کا حق ملاؤ ایک بندے نے ساٹھ ہزار روپیہ دودھ والے ان سے لینا تھا تو ایک دن اس نے پکہ دیا کہ یا آج اس میں گلے میں رومال تھا تو اس میں آ کر رومال کو مروڑی دیتا رہا دیتا رہا وہ رہ رہ رہ رہ چار سال جیل میں چار لاکھ روپیہ لینا ساٹھ ہزار وہ بھی, بھی پیسہ یہ بھی بات نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے کوئی کسی کے پیسے کھا جائے تو حکومت اسے دلا دے کوئی قانون تم کو جیل میں کیوں ہو تو تم ہو اگر تیسرا فتنہ ہے زمین اس کو باقی رکھا ہے قبضہ اسلام میں کوئی قبضہ نہیں ہے جب مالک مانگے دو قبضہ کوئی نہیں یہ فتنہ بھی باقی ہے. ہم نے قبضے پر کئی خاندان دیکھتے دیکھے میں یہ بات کر رہا تھا انہیں حیدرآباد کا بندہ بیٹھا تھا اس نے کہا ایک دکان پر کھولی چلی دکان کے قبضے ہوئے تو اٹھارہ قطل ہو گئے ایک رہی ہوا شدار اور نو لے ہوئے سمجھ آ گئی نا یہ فکنتی مڑ آتی ہے کیونکہ یہ ہوا کہ وہ ہے کسی کی جان کی تحفظ دے مال کا تحفظ دے اور عزت کا جو جان مال عزت کا تحفظ نہیں دیتا وہ کوئی حاکم نہیں ہے وہ بے حقوق ہے کھانے پینے کے تو یہ ہے کوئی حاکم نہیں اللہ تعالیٰ اسباب جرم جو, جو ہیں یہ ختم کرنے والے حاکم میں ہاں ہم ہماری زندگی آرام سے زمین ملا فتنا بھی باقی تو بچا کیا فتنے تو تین ہیں اور قرآن فرماتا ہے الفتنا تو اشدو کا جو فتنے ہیں وہ کتل سا کے ساتھ ہم فطروں کا کنٹرول کرو کتل ہم اسباب سب برائیوں کے ہر مذہب میں برائیوں کے اسباب خود بناتے ہیں اور پھر برائی کا بول تو سزا دیتے ہیں اسلام کمارا ایسا مذہب ہے سب کے اسبا بھی ختم کر دیتا اسلام کے بل ہے نہ کوئی چارہ ہے نہ کوئی کھاتا ہے نہ کوئی دنیا کے لیے بالا منفی لا کھلا اسلام کے بغیر بندہ کی دنیا بھی اجڑ جاتی ہے اور آخرت بھی اسلام ہے دنیا کو سوار دیں گے اور آخروں کو بھی سوار دیں گے عام لوگ کہتے ہیں مولوی کا بڑا یوگ ہے سات وکیل میرے ساتھ بات میں نے کہا جو کہتا ہے ماحول بھی کاپرا جرم ہے وہ تو کافی کہتا ہے کیوں کہ ماول بھی سے جو قتل کرے وکیل ہے کیا لگے گا کہتا ہے تین سو دو میں کے جنگل کے چرواہ کرے قتل پر کیا لگے گا کہتے ہیں تین سو دو میں نے کہا کیوں وہ ہم جان ہے تمہاری بہ نسبت تم وکیل ہو قانون جاننے والے ہوسپت تین سو دو کی کہتا ہے قانون برابر ہوتا ہے اچھا میں نے کہا میں نے کہا جرمی اور ناقص جرمی اور ناقص قانون بھی ہوتا قانون ہوتا ہے جامع اور کامل جامع کائنات کے لیے اور کامل جو نہ جائے جروی امریکہ کا ہو گاندھی کا ہو انگلینڈ کا ہو ہندوستان کا ہو یہ جنوبی ہو گیا نا کس جب مر دیا بدلنا اسلام ہمارا کامل مرد ہے اس لیے علم بھی جامع اور کامے ہوتا ہے کہناات کے لیے ایک اور کامل کو بدلانا جائے جلمی اور ناقص کہنا بھائی ایمان اور بے ہے. ایک شہر کے آٹھ سب <تصفح> آٹھ حصہ دنیا کے تو ہزار <تصفح> جلمی اور ناقص جب بدلیا بدلتا اور رحمان وال آمان نے قرآن قائم دیا یہ جزوی ہے جب جامع ہے کائنات کے لیے ایک ہے نام اور یہ کامل ہے یا ناقص ہے بدلا نہیں جاتا بدل جاتا تو جزوی اور ناقص کو کہنے والا بے وقوفیاں نہ ہے تو بے وقوف بے وقوفیہ پہلے میں بیان کر دیا تھا کہ گھولے والے سرکار فرماتے ہیں کہ تعلیم جو ہے چھلکا ہے اور تربیت مار ہے فرمایا بے وقوف لوگ آئیں گے چھلکا کھائیں گے پیٹ پھٹے گا یا ظالم بنیں گے یا روٹیں گے ایسا ہے یا کوئی ہے کسی کو اعتراض ہو تو تربیت آئے اب میں بدام تو مارد رکھوں چھلکا جو خریدے کھائے وہ بے وقوف ہوگا سمجھدار ہو ہم میں بے وقوفی کی انتہا ہے کہ تربیت ہے نہیں اور چھلکا ہم کھا رہے ہیں اولاد کو کھلا رہے ہیں اثرات مثبت نہیں ہیں لڑکے برباد ہو جاتے ہیں لڑکیاں سکول میں جا رہی ہیں ابھی ہمیں ایمان ہے تھوڑے بڑے سرکار نے فرمایا لڑکیاں اسکول جائیں پھر بھی تیرا ایمان ہے کتنا کام ہے سوچ تیری کیسا تو نادان ہے قانون کا فلانہ نام ملک اسلام ہے ہر جگہ پہ درم اور نام پاکستان ہے دوستو ایمان چودوی میں صدی لگی ہمارے شریف نے روپ رہے ارد کیا کیوں فرمایا آج کے بعد قسمت والے کوئی ایمان نہیں تیرونی آپ بھی پندرہویں میں آئے بیٹھے ہو اس صدی کی شکایت ہے کہ ہزار بندہ مسجد میں نماز پڑے گا میں اور یہ میری بات کان کھول کر سونے غیرت ایمانی کا و ایمان ہی کٹھے رہے غیرت گئی ایمان گیا تو غیرت ہاں میں نہیں جو لڑکی کو سپور بھیجتا ہے اور جیسا بے حیرت کوئی آئی جب غیرت نہیں رہی ایک بستی میں آپ نے خلیفوں کو بھیجا فرمایا کیا ہاتھ تھا ارد کی بستی ساری کلمہ پڑھتی تھی اور مومن صرف چھ تھی اس لیے اسلام میں ہے روزی اللہ تعالیٰ بغیر مانے دیتا ہے ایمان جب تک مانگو نہ محبت نہ کرو اللہ سے ایمان مانگا کرو اور اس کا شکر ادا کیا کرو کہ یارین تم نے ہمیں مسلمانوں کا کال پیدا کر اگر کافوں کے کار کرتا تو ہم تو بات میں بہت بڑا احسان ہے ویسے ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے اللہ کا میں تیرا کیسے آتا ہے کوئی حد نہیں اور ہماری بے فرمانی تیرہویں صدی میں حرام था تھا کیا پندرہ بیس میں ڈھائی بجے بجے میں دیرویں سردی تیرہویں سدی میں حرام حرام تھا چودہویں میں حرام ازان ختم ہو گیا لیکن لوگ آرام کو آرام سے ملتے دکھاتے تھے नहीं گناہ کو گنا سے اس سدی کی شکایت ہے کوئی برائی کونے کی سندی کوئی بھائی عورت نہیں دے سکتا شریف کے ناتے بڑ س جس قوم کی عتوں کی آواز باہر جائے وہ قوم تباہ ہو جائے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما ہے فرمایا جو بے پرد پھر ہمیں یہ بہت بڑی پردہ جو ہے مسلمان کا دیور ہے عورت کا سب سے بڑا دیور پردا ہے اس سے ہم معلوم ہوں گے بہت بڑی نعمت سے معلوم ہوں گے غیرت سے معلوم ہوں گے بےغیریاں ہمیں تیروی کا ایک دن کھڑا ہے چوریسوال تو بندہ دانے پسوا ہے ایک روپیہ آ گیا جب ہم چاند پورے کا بھاگ جس آٹا پسوایا ہے اس کا اس نے کہا پھر ہم تیرا آٹے پسوا کے ہوئے اس نے کہا میرا نہیں جس دانے خریدے ہیں اس نے کہا میرا نہیں ہے جس نے دانے صاف کیے سے اس کے پاس دیا اس نے کام ہے کبھی نہیں پاپا صاحب صبح چود می لگ گئی اٹھ کر باہر آیا ان کے ملتا میں کہتا ہے کیسا کہ بے وہ بو آیا ہوا تیر جس کا بھی تھا. میں لے گیا شکر ہے انہوں نے نہیں لیا اب دانے پیسنے والا چاول ملے گی اس کا بھی پھر دیا یا آیا ہوا تیرا وہاں گیا میں جاؤں اس کو بھی کہوں یہ اب دانے صاف کرنے والی دور پر اور بیچنے والا تین دور چار کن مارک بھی ہو وہ کہتا ہے یاد کہ درا میرا, <تصفح> میرا, میرا, جی میرا تھا مجھے بھول گیا اب مجھے یاد ہے کہتا ہے نہیں نہیں میرا تھا اور عورت کہتی نہیں میرا تھا مجھے بھول گیا اس نے بھی کہا بھی ہاں بے وقوف ہو تم <تصفح> گھر جاؤ یہ میرا تھا مجھے بھول گیا موبائل سے سمے دینے آیا یہ دیرا میرا بنا ہے کسی کا نہیں چوبیس تو اس میں حرام کو حلال کھاتے کھائیں گے اور برے ہی اللہ تعالیٰ معاف دوسرا مشہور ہے شفاف نہیں بس تو بھائی ہاتھ میں بات ہوتے گئے تو ہم ان کو خاتمہ میں ہاتھ میں بولتے گئے کیا پتا ہمیں نام بابو سلطان کا شیر پڑھا لال شفات سربر عالم چھوٹس کو بابو سلطان فرماتا ہے شفات کے ہے اس غور اس کو یہ پتہ نہیں کہ سلطان کی بات کو ایک آشرواد ہے ابرا وہ ہر ایک کے لیے کافی تو سب عشر کا میدان ہوگا ایک آ جائے گا زمین جو اندر بن جائے گا ہر بندہ پسینے میں ہوگا ہرک رہا ہوگا آپ کے ابھر رہا ہوگا اپنے گناہوں میں کوئی ڈوبا ہوا ہو کر کوئی اتنا کتنا گڑا ہو کر ساری مختلف جائے گی حضرت ہم تیری اولادیں ہماری شفات کرو آپ فرمائیں گے وہ اسی طرح حقیقی ہے کا انکار نہیں ہوتا السلام اسی طرح سارے ہیں اور سارے نبی آ جائیں گے حضرت آپ سرمائیں گے آج کوئی دروازہ نہیں ہے جو کو کہتا ہوں کہ اس وقت ہم گے وقت تو ہو ساری مخرو ترقی آپ کے دروازہ تو تمام گوشت آپ یہ شفاتیں ابھر شفاتیں ہم آپ کو کہیں شفات رہے وہ منہ میں منتی کے لیے منہ میں گلاکار کے لیے ہم یہ صلی اللہ علیہ کے سر کے ہمیں جنت مل جائے دنیا کی زندگی میں کار انجوشہ سوال یہ پیدا ہوتا منتر ہے اگلے جان کے لیے اس جان کے لیے نہیں ہے فی الحال کوئی چیز نہیں جس کا رسک میں نہیں جو اللہ تعالیٰ نے لازم کی کرنے کے نہ کرنے کا سوال پیدا نہیں ہے وہ کہتا ہے بغیر کیے نہیں ہماری <تصفح> کہتے ہیں وہ <تصفح> <بلد تصفح> یہ جان جل سکتا ہے وہ جان نہیں جل سکتا ہے کا دنہ نے فرمایا کرو گے تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے آسرے پر آخرت میں کا کام نہیں کرتا تو دنیا کی بھی چھوڑ دے اگر آخرت مل جائے تو دنیا بھی مل جائے اور یہ کہنے دیکھو دنیا مل سکتی ہے آخرت نہیں مل سکتی بے ببو بھائی مہارت پوچھو ہم کوئی اگلے جان دکھا رہے وہ کہے گا جواب دے گا یہاں اللہ تعالیٰ خود کا خور دے گا کہتے ہیں یہ ہماری آخرت بغیر کیے دنیا بغیر کیے دعا منگو اللہ تعالیٰ ایمان کام ہے